ان ملائی کا قبو سلام حصو اللہ تعالی اور اس کے فرشتے صفوں کی دائیں جانے پرجتے ہیں یعنی ان کے لیے فرشتے رحمت و بخیرت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالی رحمت و بخیرت نازل فرماتا ہے ان لوگوں پر جو صف کے دائیں جانے میں کھڑے ہوتے ہیں اس حدیث کو کیسے نظر رکھ کے لوگ عموماً سخ کے دائیں جانب کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اجر ثواب زیادہ ہوگا لیکن یہ روایت فایا ثبوت کو نہیں پہنچتی لیک ہے سکھوں کے دائیں جانب اور بائیں جانب کوئی فرق نہیں اجر اور ثواب میں اسی قسم کا کوئی فرق نہیں جتنا اگر لائن جانے جائے اتنا بائی جانت ہے ہاں ہی بائیں جانے ہاں سننگ آب نہیں ایک اور روایت کی ہے جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی شکوں پر ضرور بھیج دیں یعنی اللہ تعالیٰ رحمت و محفرت نازل فرماتا ہے اور فرشتے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو پہلی سطحوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو مسجد کے اندر کل تین طرح کی سطح ہوتی ہیں پہلی سطح آخری سطح اور درمیانی سطح تو پہلی شاخوں سے مراد پہلی شاخ نہیں پہلی سطح اب جس مسجد میں سطح دو ہوتی ہیں اس کی ایک ساتھ پہلی اور دوسری آخری جہاں پر تین سفے ہوگی تو ایک پہلی دوسری درمیانی اور تیسری آخری اور جہاں پہ بارہ سفح ہوگی تو چار سفے سفو کے ہیں پہلی سفے آخری چار آخری سفح ہے اور درمیان والی چار درمیانی سفح ہیں سفو کے کے انفاظ آتے ہیں کہ جو پہلی سطحیں ہیں آگے والی سطحیں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان پر ضرور پھینکتے ہیں تو پہلی سات میں کھڑے ہونے کا اجر و سوباب یہ پچھلی سال کی نسبت زیادہ ہے لیکن دائیں اور بائیں جانے کا کوئی فرق نہیں پھر اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں اللہ بینا یاسدونا سفا جو سبوں کو ملاتے ہیں تو سبوں کو ملانے اور جوڑنے کی وجہ سے بھی اجر ملتا ہے ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من واصالہ سبن وا صالا ہوگا وہ من پاتا سب پاتا آ جو آدمی سب کو جوڑتا اور ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ملائے اور جو سب توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توڑے تو یہ ایک خزیلت ہے اس آدمی کے لیے جو سب کو جوڑتا ہے سب کو ملاتا ہے خرض سب کے درمیان میں پیدا نہیں دیتا باقی وہ روٹین جو لوگوں نے بنا لی بس بائیں جانے امام کے وہ بہت زیادہ غور ہو جاتا ہے ساپلندی ہو جاتی ہے بائیں طرف بندے کو نہیں سوتے تو یہ طریقہ کار بڑھتے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے بادانام ملتی امام امام کے ترین سار ہو کے بندہ کھڑا ہو تو جب ایک آدمی امام کے این بس اینڈ پیچھے کھڑا ہے اس کے دائیں بائیں جانے لوگ کھڑے ہیں باڑھ میں آنے والا جب امام کے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرے گا تو وہ اس جانے کو کھڑا ہو جس طرف سابق ہوتی ہے تاکہ وہ امام کے قریب ہو جائے اور امام کے قریب ہوگا تو امام کی ہراکان و سکنات کو دیکھے گا اور امام کی اقتداء صحیح طور پہ کر سکے گا اگر امام سے دور کھڑا ہوتا ہے تو پھر امام کی اقتداء صحیح طور پہ نہیں ہوتی بلکہ وہ دوسرے قریب والے نمازیوں کا محتاج ہوتا ہے مثلا صحابہ رام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے اس کے بعد سجدے کے لیے جاتے فلاح یا ہم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک سجا کرنے کے لیے اپنی کمر کو ٹیڑا بھی نہیں کرتا تھا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ماتھا زمین پر نہ لگا دیتے امام کا ماسا زمین پہ لگے اس کے بعد مقتدی سجدے کے لیے جھکنا شروع کرے جب تک امام کا ماسا نہیں لگ جاتا بیچے اس وقت تک مقتدی سیدھا کھڑا رہے لوگوں کے بعد تو اب یہ کیفیت دیکھنے کے لیے وہ امام کے قریب کھڑا ہو جو لوگ امام کے قریب قریب کھڑے ہیں وہ تو ایمان کو دیکھیں گے اور جو پچھلی شخو والے ہیں یا پہلی سف نہیں جو ایک کونے اور کنارے سے کھڑا ہے اس کے لیے صاف گندی ہونے کی صورت میں امام کو دیکھنا دشوار ہوتا ہے پھر یہ کام کریں گے وہ لوگ جو امام کے پین پیچھے یا قریب قریب کھڑے ہیں وہ امام کو دیکھ کر جھکیں گے اور باقی ان کے ساتھ ہی جکنا شروع کر دیں گے اسی طرح پچھلی سبل والے اگلی سال والے تنہیں حرکت کریں گے وہ ان کے ساتھ ہی حرکت شروع کر دیں گے جھکنے کے لیے تو امام کے قریب کھڑا ہونا یہ افضل اور بہتر ہے امام کے امام سے دور کھڑے ہونے کی قسمت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھ لے اور امر کر لے کی توفیق اللہ فرمائے